یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلا چٹان پر اپنا عصا مارو چنانچہ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو چناچے اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے وہ چٹان اب تک جزیر نمایسینا میں موجود ہے سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں بارہ چشموں میں یہ مسلح تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تھے خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو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 پومی ہے دلی ہے کول اتدوی ہود نل خئو مل تم و گری بت ال وَالْمَسْكَنَةُ مسکن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 یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککڑی گہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے تو موسا نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا آخرے کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ضلعت خواہاری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غذب میں گر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے موسا نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ منو سلوا چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے آیات سے کف کرنے کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف برزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی اس پر خدا کے حکم سے ہنانی نبی نے یہودیا کے فرما روا آسا کو سخت تمبی کی مگر آسا نے اس تمبی کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا دو حضرت الیاس الیہ علیہ السلام نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمایاں سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں صبح میری جان لینے کے درپے ہیں ایک سلاطین باب انیس آیت ایک دس تین ایک اور نبی حضرت مکایا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا سلاطین باب بائیس آیت چھبیس اور ستائیس چار پھر جب یہودیہ کی ریاست میں الانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریہ نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودا یواس کے حکم سے انہیں این حیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا دو تواریخ باب چوبیس آیت اکیس پانچ. اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان طلا کھڑا تھا تو یارمیاہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سمجھ جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لانت اور پھٹکار کی بارش ہوئی پیٹے گئے قید کیے گئے رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں بیرونی دشمن سے ملے ہوئے ہیں یارمیا 15 پندرہ آیت دس باب اٹھارہ آیت بیس اور تیئیس باب بیس آیت ایک اور اٹھارہ باب چھتیس تا باب چالیس 6 ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریا کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو آموس باب سات آیت دس اور تیرہ سات حضرت گہیا یوہنا علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیا کے فرما روا ہیرو دیس کے دربار میں کھلب کھلا ہو رہی تھی تو پہلے وہ قید کیے گئے پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا مرقص باب چھ آیت سترہ اور انتیس آٹھ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران نے قوم کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستے کی تلقین کرتے تھے اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا اور جب رومی حاکم پیلاتس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسو اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں تو ان کے پورے مجمع نے بے اتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسو کو پھانسی پر لٹکا متی باب ستائیس آیت بیس تا چھبیس یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصراً اشارہ کیا گیا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری و سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلاح و ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لانت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا